بسم اللہ, اللہ عزیزہ گرانی قدر ہم رہن وردانِ وادی قرفان کا آپنا شوق جو آج سے سات سال قبل دل ملا کے تاروں کی سپورٹ افزا سب نو میں جانب منزل روانہ ہوا تھا چند آسمانی کی بصیرت افروز و جہاں سات روشنی میں زمزما تنگ نغمہ باد جب وہ قید کی منظریں طے کرتا آج انیس سو سڑسٹھ کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منظر روشنی کے جگمگا مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے ہمارا یہ کاروان شاؤ پرانے کریم کی جوئے روا کے ساتھ سانس چلا آ رہا تھا وہ جو آس میں سے باران کی چوٹیوں پر جنگا ڈار اور گہر ریز دی اور وہاں سے بامن ار کی وسطوں پر ہر چہار سوکھ پھیل گئی یہ مرتے فراہم دیے جی بار دستوں کے زمین سالیہ کو دانہ داروں میں تبدیل کرتی اور خسو خاص آ کے اپنی موج میں لپیٹ میں بہا کر آگے بڑھتی چلی گئی باس اپنی سکوت افزار روانیوں سے सब کے سجائے نو دیدا کا منہ چونتی یا پلیب کی جھکی ہوئی سانسوں کو آئینا دکھاتی اور وہاں سف بر گا تو بہاروں سے بڑے بڑے سڑک سے فلاور درختوں سے جڑتے وہ پھیرتی اینڈوں آگ ماحول کی مستقبل گرد و پیش سے غیر में اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی اس میر کی لدی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کارواہ آج اس مکان تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف چار پانچ بدن کا فاصلہ رہ گیا ہے اس زندگی بخش سفر کی تکلیم کی ہنگامہ خیر مسرت اور اس حسین و زمین منزل کے حصول کی مسرت انگیز کیفیت میں میرے دل میں آج وہ पूरे جذبات کا ایسا سناتن برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے حلق سے باہر نہیں آتے لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ چار قدم آج ہم طے کر کے منزل پر پہنچ کر ہی ڈال اس لیے اب آج کا وق ان سے شروع ہوتا ہے بیسویں سارے کی ایک سو دسویں سورہ اب کو باسل تھی وہ کچم کچھ جس کی دسان پرانے کریم کے ہر وقت پہ مسلسل چلی آ رہی تھی اس کا آخری الٹیمیٹم آگ کا سورج الکاس میں دے دیا گیا جہاں کہہ دیا گیا کہ اب اس کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا مسلم دین تم بڑیا دین تمہاری روش کے نتائج اب تمہارے سامنے آ کر رہیں گے میرے پروگرام کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے میرا یہ اعلان تھا اس بات کا کہ وہ تھرپی دس سے اتنا عرصہ تیز تک بوئی گئی تھی جس کی تکم ریزی تیئیس سال پہلے سے کی گئی تھی اس کے بار آگن ہونے کا وقت آ ہے اور دوسری طرف تبھاری وہ تباہیاں جو غیر محسوس بار پر اندر ہی اندر آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی ان کے لیے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی آخری سولہ قباہیوں کو تمہارے مدائے حالات کو اصطر بنا کے رکھ دیں فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے سورا ان کافرین اس مطلب کا ایک الٹیمیٹم تھا یہ آخری اعلان تھا اور اس آخری اعلان کے بعد اب ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری خطرہ برائے تن سب خدو نی دین مل افوا ذرا سوچیے وہ کسان جو تھے وا پیشتر یا نا وا پیشتر جس نے اتنی محنت سے اپنی زمین کو سوارا اس میں تکم رہتی تھی پھر اس کی مسلسل محنت اور مشقت کا یہ عالم کہ ہر صبح دراتی اور رسی لیے کھیت میں چلا جاتا تھا سارا دن اس کھیت میں کام کرتا تھا شام کو اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک ماہ نہیں دو ماہ نہیں اور اس میں تو ایک سال نہیں دو سال نہیں زندگی کا اتنا لمبا مسلسل حصہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعد مقامات ایسے بھی آئے تھے جہاں حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بارے رہا کیا میری زندگی اس تب و تازی میں گزر جائے گی اور میں اپنی محنت کے خبروں کو اپنے آسام میں نہیں دیکھ سکوں گا وہاں یہ کہا گیا کہ فطرت کے قوانین اٹل ہوتے ہیں وہ کسی کی جذبات کی رعایت نہیں کرتے وہ محنت کا عرصہ جو ان قوانین نے متعین کر رکھا ہے کسی کی خاطر اس میں تفتیق نہیں کی جا سکتی تمہارا کام محنت کیے جانا ہے یہ فصل کب پکے گی اس کا فیصلہ ہمارے قوانین ہی کریں گے ہلکن بناؤ ہل ہوتاؤ لیکن اتنی بڑی خوشبختی سے سی اس بائیے انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج کی حیات ہے تو یہ نہ ہی نا فصل یہ پک گئی اور اس اینان عظیم کے بعد کہا گیا کہ ہاں لوگوں وقت آ گیا لیکن جب جو تو آخری وقت آیا ہے اس میدان میں یہ بھی ایک عجیب و غریب کی صحیحت اپنے سامنے رکھتے ہیں دنیا کے ہر پروگرام میں جب کامیابی کی گھڑی آ جاتی ہے تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے جب فصل پک جاتی ہے اور اس کے بعد घर گھر میں لے آتے ہیں تو فصل کی یہ مدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ اور کرنا باقی نہیں رہتا لیکن یہاں تو سورت ہی کچھ اور ہے یہاں تو زندگی روانت کو رواں خا حجب حیات تو مسلسل قد و کابز کا نام ہے اس میں تو کوئی مقام بھی ایسا نہیں آتا جسے آپ آخری مقام کہہ سکے اس زندگی میں تو ایک طرف پرانے چلم کی روح سے تو جنت بھی انسان کے سلسلہ ارتقا کی آخری منزل نہیں ہے وہ بھی راستے میں صرف سستانے کا مقام ہے حقیقت یہ ہے اس بار کے الفاظ نے کہ حیات غو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں بلکہ پہلا جس طرح بھی کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات غو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں جس مقام پر دنیا کے عام اندازے اور آئین کے مطابق اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہاں سے جو نظر آتا ہے کہ وہاں سے ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے دو لفظ اس میں آئے ہیں راہ جا انسر اللہ یا خدا کی نسرت آت تعلیم آٹو ہوتی تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا دلو ہی واحد طور پر خدا کی طرف سے کوئی مدد آیا کرتی ہے وہ فرشتے آیا کرتے ہیں وہ تلواریں چلایا کرتے ہیں وہ تیر چلایا کرتے ہیں پرانے زمانے میں فرشتے پہ کے تھے آج کے اس دور میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ سبق قبریوں والے سفید ہنگاموں والے پیراہنوں والے وہ آج کے دشمن کے دموں کو راجی دریا کے اندر بہا کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں تو نفرت کا یہی تصور ہے نا اس قسم کی چیز جس میں انسان کی آدمی کا رشتہ دخل نہ ہو لیکن عزیزہ نے مان قرآن کا تو ایک لفظ حقیقت تو سامنے لے آتا ہے اور ہمارے باسر تصورات کی تردید کا جاتا ہے بات کہی ہے جا اللہ ہے نصرت کے معنی ہم نے تو نصرت ہی کی ہے نصرت کے معنی ہم نے مدد کی ہے مدد کے متعلق تو قبول یہ دعا کیا کہ وہ کچھ رائے طور پہ ہوتی ہے دیکھو یہ کیونکہ یہ تو عربی زبان ہے یہ تو قرآن کا انتخاب ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصرت کے معنی ہوتے کیا ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں بھرپور بارش کا برس بارش خدا کے قوانین کے مطابق برفتی ہے لیکن یہ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جس نے اپنی محنت سے اپنی زمین کو اس کے لیے سوارا ہو جس نے اپنی زمین کو کھیتی کے لیے تیاری نہیں کیا بارش اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی بارش کو چھاپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بارش اور زمین کے درمیان کے ساتھ ایک رابطہ کام کیا جائے وہ آئے یہ اسے اپنے سینے میں سمو دے پھر اس کے مطابق کسان محنت کرے پھر وہ فصل پکتی ہے بارش تو اتنا ہی کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسان نے زمین نہ سنواری ہو وہ گھر میں بیٹھا رہے بارش برف جائے وہ پھر بھی اٹھ کے کچھ نہ کرے اور اس کی ٹوٹیاں دانوں سے بھر جائیں کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ بارش کے بغیر بھی کھیتی نہیں اٹھتی لیکن محل بارش کے ہو جانے سے کھیتی نہیں پک جاتی اس میں خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے لہذا خود یہ نسل نتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے جو اب آ رہی ہے تم نے اپنی زمین کو تیار کیا بڑی محنت کی بیج ڈالا این وقت کے اوپر بارش ہوئی بارش کے بعد پھر تم اس کا گود میں لگ گئے اور اس کے بعد بھی کھیتی بچتی ہے سماجی اخبار اور انسان کی محنت جب ان دونوں میں صحیح امتزاج ہو جاتا ہے پھر پھر خوشگوار نتائج مرتب ہوتے حالی اخبار سماجی یا قوانین خداوندی جن کے ساتھ انسان کی محنت شامل نہ ہو آج خود کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے اور اسی طرح سے انسان کی اپنی محنت اگر وہ پرانی نے خدا کے ماتحت نہیں چلتی پھر بھی وہ بادل ہو جاتی ہے کسی کو قرآن نے کہا ہے عدائے کا حوے کا کام آ رہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں قانون خداوندی کے مطابق انسان کی صحیح و تعالف جس ہی نتائج مرتب ہوتے ہیں اس لیے جسے خدا کی نصرت یا تعید یا مدر کہا جاتا ہے اس کو تو ایک مثال سے اور ایک لفظ سے بات واضح کر دی قرآن کریم نے نسل اللہ اور اس کے بعد ہے الفارے یہاں پہ فتح کا بھی مانے فتح لیا جاتا ہے ترجمہ اس کا رسٹری کیا جاتا ہے مانے لیے جاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں فتح حاصل ہو گئی تو گیا یہ ایک آخری کڑی ہوتی ہے جو ہوتی خطہ حاصل کر لینا اس کے بعد تو کچھ ہے باقی نہیں ایسا لیکن یہ تو خطرہ تو ہمارا تصور ہے نہ عربی زبان کا تصور ہے نہ قرآن زمین کے انتخاب کا تصور ہے عزیز و جیسا کہ میں گزرتا نا برتنے کیسا چلا آ رہا ہوں عربی زبان کے یہ الفاظ قرآن کا یہ انتخاب اگر ان کے معنی کو متعین کر لیا جائے قرآن کے سارے مطالب واقع ہو جاتے فتح تو اردو میں لا لیجیے اس سے انگریزی ترجمہ بھی بولتا جو ہمارے ہاں ترجمے میں قرآن کریم میں ہوا ہے کہا کے ہیں قرآن نے میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ تو وہ پروگرام ہے کہ جس کا سلسلے گار منتقل ہیں مسلسل آگے چلتا ہے فتح کے معنی ہوتے ہیں وہ دروازے جو اس سے بند تھے وہ کھل گئے اب آگے بڑھو اتنے عرصے तक تھا ہی یہ کہ یہ جو کشمکش میں یہ کاروانے شاپ کا اپنی ملازم طے کرتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا راستے میں منگوانے آپ دوسروں نے اس کے فاٹل بند کر رکھے تھے اب ہوا صرف یہ ہے کہ تمہاری اتنی مسلسل رکاوٹ میں جو قوانین خداونجی کے مطابق کی گئی ہے اس سے یہ دروازے کھل گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے کھلنے سے آخری منزل تو نہیں ہوتی اس کے بعد تو ایک نیا है इसके ہوتا ہے اس کے بعد تو ایک نیا رتا ہے اور یہی چیز ابھی اس کے پروگرام میں سکھایا گیا کہ زندگی کا پروگرام کسی مکان پہ جا کے اس کی آخری منزل نہیں آتی تو کہتے ہی اسی چیز کو ہے بڑھتے چلے جانا مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا اس لیے یہ کہا ہے کہ نصرت خداوندی سے یہ جو قوانین خدا بندی کے ساتھ تمہاری محنتیں ہم آہنگ ہوئی اس سے ہوا تو ہی ہے کہ یہ جو پہلے دروازے بند تھے تمہارے راستوں میں دروازے کھل گئے ہیں چلو آگے بڑھو آگے اس دروازے دروازے کے کھل جانے سے ہوا کیا رہے تن کا یب خدون سی بھی ملنا ہے دروازہ کھلا اور تم نے دیکھا کہ فوج دار فوج لوگ اب اس نظام خداوندی بندی کے اندر داخل ہو رہے ہیں خود نفظ فوج میں کثرت بھی ہوتی ہے اور تیزی بھی ہوتی ہے ہجوم کر کے لوگوں کا تیزی سے اندر آیا دریازے کھلنے سے یہ ہوا ہے اس سے بیشتر معیارات کی وجہ سے کیا کیسیت کی نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکہ کی زندگی کی ردو کاغذ اس قدر عظیم نا انقلاب خدا کا آخری نبی جس کے بعد کسی اور نے آنا نہیں تئیس سالہ ساری نبوت کی زندگی اس میں تیرہ سال کے عرصے کا ماہ وہی تھا جو تین سو بارہ کی تعداد میں بدل کے میدان میں آ گیا تھا के اعداد و بار کے اعتبار سے دیکھیے تو بڑی ہی سست رفتار کامیابی اس لیے کہ راستے میں بڑے بڑے دروازے بند ہوئے نہیں اب اس درد و کے بعد وہ دروازے جو چوک کھلے ہیں تو و راہی وا سب پڈوری بھی افوا جاؤ اب تو دیکھے گا کہ نظام خدا بندی میں کس طرح لوگ در درجوش داخل ہو گئے یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اب فوج در فوج اس میں داخل ہونے کے ہو گئے یہ سوچنے کی چیز ہے ہمارے حضور دیا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے دنیا کے فلاں حصوں میں اتنے لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے فلاں جگہ اتنے غیر مسلم ہندو بن گئے اور یہ ساری چیزیں اور اس کے فلاح فریے کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تبلیغ کرنی چاہیے بانی تبلیغ کا کچھ کام نہیں دے سکتی برادران اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دوڑایا مغرب کے اچھے اچھے مقدس رکھ کر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں نے جب بھی ان کے سامنے میں قرآن کا اطبام پیش کیا میں نے دیکھا یہ تھوڑے سے رکھنے وہ اس سے مسمون ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض ہم ایسا کیا اور وہ اعتراض تھا کہ جس طرح سے مور اپنے پاؤں دیکھ کے پر سمیک لیتا ہے یہ کیا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم اگر یہ ہے تو قرآن کے ماننے والے قوم کی دنیا میں حالت میں کیوں ہے تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ وہ انت مل آڈا ماننے ہر زیادہ یہ اکوانے والے یا سب سے بلند ترین مقام کے اوپر یہ کام ہوگی تعلیم تو اس کی یہ کہہ رہی ہے اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ فش ترین ذریع ترین درجے کے اوپر ہے دنیا کی اقوام میں ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس پیغام اور اس نظام میں تو پھر اس قوم کی حالت یہ کیوں ہے اچھے سے اچھے भी जो جو مطمئن ہو جائیں گے نظری طور پر آج کی اس تعلیم سے وہ آج کی کام میں داخل ہونا کبھی پسند نہیں کریں گے تو انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارا بھی ایسے یہی ہوگا لو رہا ہے وہ کیوں آئیں گے آج کے اس دن میں یہاں کہا گیا گیا ہے کہ اس کے بعد تم دیکھے گا کہ کس طرح اس کے اندر آتے ہیں یہ کیسے آئے تھے وہ نظام قائم ہو گیا تھا جس نظام کے درخشندہ نتائج نے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے ایک فوٹ کرانے والی خجوروں کی گٹھویوں پر گزارا کرنے والی پہلے کیسے طرح کس کی تہذیبوں کی مالک بن گئی ہے یا یہ کر کے دکھا دیا یا خزون حقیقی دین اللہ ہے افواج اس کے بعد تو کھل جاتے ہیں اس کے بعد کسی تقریب کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی آفتاب آمد دلیل آفتاب نظام کے معصوص درخشندہ مری نتائج ساری دنیا کے لیے کشش و کشاد ہو جاتے ہیں دنیا کھنچ اس کی طرف آ جاتی ہے اور اگر نتائج یہ کچھ نہیں بتا رہے آپ لافظانی کہیے کہ میرے پاس اکثر ہے دیکھیے وہ اس کیا سے کیا کر دیتی ہے اگر اس کے نتائج یہ نہیں بتا رہے تو کوئی شخص آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا یہ جو آج آپ کی حادت ہے کہ دنیا کی اس قدر غیر مسلم اقوام روز یہ ہی ہم چلاتے ہیں کہ اتنے عیسائی ہو گئے اور اتنے ہندو ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے وہ کرنسی کسی سے ڈبل ہے آپ کے اندر کہ تھی آپ کی طرف ہنچ کے آئے یہ جو کچھ ہوا تھے اس میں عرصے میں وہ یہ تھا کہ یہ نظام قائم ہوا وہ نظام کہ جس کے مرکزی اجتماع یعنی حاجی کے لیے کہا یہ گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دے دو کہ آؤ جہاں کہیں کے لیے میرا شہدوم منا سے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام ان کی منفرد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے جب کوئی آ دیکھے گا کہ کل اس قوم کی یہ حالت تھی اور آج وہ اس قدر سرفراہیوں پر اور سر کے مقام بلند پہ پہنچ گئی جب وہ یہ دیکھے گا کہ اپنے ہی لیے نہیں یہ تو نئے انسانی کے لیے اس قدر منفرد کام کر رہا ہے یہ نظام تو کوئی پاگل ہی پھر ہوگا کہ جو اس نظام کے اندر نہ آئے آپ کو تو زبان سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پھر رہتی نظام کے درخت میں نقائد خود لوگوں کو پھینک لیتے ہیں اپنی طرف جب خود نصیبی مل رہا ہے افوا جا چکی ہے خدار کی نفرت آ گئی فتح حاصل ہو گئی اس کے आप देखेंगे آپ دیکھیں گے نا کہ دنیا کی ہر قوم میں آگے یہ ہوگا کہ آپ بارے بجاؤ جلتے کرو جشن ہونا چاہیے راگی ایش لکھتا ہے ماحول ہو گئی اور پتہ حاصل ہو گئی پتہ کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ جشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں رہتی لیکن جہاں تو جاتا میں نے کہا ایسا تو ایک نئی منزل کا دروازہ کھلا ہے وہاں کے یہ سورت ہو نصرت خدا بندی بھی آ جائے یو فتح بھی آسد ہو جائے دنیا فوج دار فوج اس دین کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو ایس کرو بجے بجاؤ ایک انقلابی پروگرام جو ہے وہ یہ کچھ نہیں کرتا سنئے عزیزہ نے بن اس مقام سے کیا کرو جب یہ کچھ حاصل ہو جائے تو سب دے بے ہم کہ اس نظام کو وجہ ہے ہم کو ستائش بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ سر دے ہو بھولو وہ تو میں نے ایک دوسرے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو یہ تو اس کی وادیاں ہی عجیب ہیں مقصد اس کا انداز نرانا دیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سب اب جا کیا سطح نصرت حاصل ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی چار دن بھی ریکریشن کے لیے مل رہے جب یہ ہو فصل ڈے آپ دیکھیے یہ کس طرح سے آئی ہے اس کو فصل ڈے دہندے رد تو اس کے بعد اسے اور بجلی ہم کو ستاش بنانے کے لیے زیادہ تیزی سے سرگر میں عمل ہو جائے اور دیکھو پہلی گھاٹیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھی لیکن کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد جو گھاٹیاں آیا کرتی ہیں وہ بھی بڑی لفظ میں ہوا کرتی ہیں لہذا بس تاغیر ہر وقت ان خطرناک گھاٹوں سے بچنے کے لیے سامان و حفاظت طلب کر پیدا ہو جاتا ہے اب اس کو تم نے مینٹین بھی کرنا ہے یہ حاصل کرنا ہی کوئی بات نہیں تھی یہ تو ہوا اس کے بعد اگلی منزل آئی یہ جو فوجدار فوج اندر آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا اتنی بڑی مملکت جو وسیع ہوئی ہے اس مملکت کے لیے یہ لان خداوندی جس کی مثال اور نزیر دنیا لیتے ہوئے اور نہیں ہے جس کو موٹر سائیکل سے سننے پیا ہے جس کے قیام اور اس کے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی اب کامیابیوں کے بعد نئی قسم کی گھاٹیاں آئیں گی جی تباہیوں کی اور آپ جانتے ہیں جد دو وہد اور کوشش کے دوران میں اتنی خطرناک گھاٹیاں نہیں ہوا کرتی جتنی کامیابیوں حاصل ہونے کے بعد آیا کرتی ہیں قوموں کی تباہیاں تو زیادہ کامیابیوں کے بعد ہوئی ہیں کشم کش جنگ جگل کے ممانے میں تو اتنی تباہیوں میں نہیں آتی قوم اس وقت تو اندر ایک جوش ہوتا ہے ایک حرارت ہوتی ہے منگل کی طرف پہنچنے کے لیے ایک کاپ ہوتا ہے وہ سرگر میں من رکھتا ہے کام کو لیکن منزل کے تحت جانے کے بعد جب وہ اپنے عناصر میں, اس میں کر رہ کا انتظاہ ہوتی ہے وہاں کا مفید ہو اب زیادہ سامان آنے حفاظت کا نقصان اپنے لیے منزل یہ وہ آ گئی ہے پانا تب وادہ تو دیکھے گا اگر اب اس پروگرام میں یہ حصہ تم نے شامل کر لیا تو پڑوں میں خدا بندی پہلے سے زیادہ تیزی اور حرکت کے ساتھ تمہاری طرف بیٹھ کے آئے گا یہ ہے تو یہ کا حصہ نسر کے خدا بندی فوانی میں فکر اور کبانی میں سماجی کا نام ہے جن کو اپنار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ انسانی جدید جو ہے کو ہم آہنگ فصل ہو یہ ماسوس نصاج جو نظام کے ہیں ان کی وجہ سے اتنی کشش زیادہ تم میں ہو جائے گی کہ لوگ فوجدار فوج اندر آئیں گے جب یہ اندر آ جائے تو یہ نہ سمجھوں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا پروگرام کی تکمیل ہو گئی اب تو ہمارا کام شروع ہوا ہے اب انہیں سنبھالنے کے لیے ان کی و تعلیم و تربیت کے لیے کس نئے نظام کو زیادہ مستعثر کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہے جدوجہد ہو جاؤ اور سامان حفاظت طلب کرتے رہو یہ کچھ کرتے رہو گے تو قانون خدا مند پہلے سے بھی زیادہ تیز دام ہو کر تمہاری طرف بڑھ کر چلا آئے گا کانا سابا ایک چیزوں نے من پھٹا نصرت کے بعد کامیابیوں کامرانیوں کے بعد اس انقلابی جواب کے لیے کیا پروگرام آ رہا ہے یہ پہلے دی گئی مارننگ اور اس وارننگ کے بعد کہا کہ لو بھائی جس کے اندر رمان تبدیتی معاملہ ختم ہوا وہ ٹوٹے ہاتھ ان کے جو مخالفتوں میں اس کے آگے بڑھ گئے کس طرح سے حسین ربط ہے اس کے اندر ابھی لا میں ٹوٹ گئے ہاتھ آخری شکست مل گئے ختم ہو گئے انہدام ہو گئے ان سب کا اس میں ابھی راہ کہا گیا ہے پرانے کریم نے مخالفین میں تو صرف ایک کا نام لیا ہے نام بھی نہیں لیا وہ کنیت سے ہی اس کو پکارا ہے اور وہ ہے ابھی راہ سواب ہوتا ہے کہ ان سب نے سے چن کے اس سے کیوں نام لیا ہے. یا اس کو کیوں پکارا ہے اس طرح بڑی عجیب چیز ہے اور یہی سے یہ بات نظر آتی ہے کہ نظام خدا اندی کی سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہوا کرتی ہے حبی لاہج نیت تھی نبی اب اللہ علیہ وسلم کے حصیقی چکا عبد الرضا اس کا نام تھا لاہج کہتے ہیں شن اخیص آگ مزاج میں بڑا اختیار اور ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اس کا اختیار ہوتا ہے کہ ایک بات بھی اگر ان کے کسی نظریہ عقیدے کے خلاف کہیے تو کیا آپ دیکھیے کس طرح سے جاگ آ جاتی ہے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ٹالرنس ختم نہیں ہوتی مجھے تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے شو نا نظان گھر پٹھنے والا کیوں نہیں دوسرے لکھ مل میں ہر وقت پھر رہے تھا کیا تھا یہ ابھی رہ ابھی تو میں نے صرف یہی کہا ہے قریب ترین حضور کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد یہ کیسے قریب تری ہوتی ہیں قریب ترین کلاوت دار پہلی بار تو یہ کر دی کہ دری راہ پھلا فلا چیزیں لو کا بیٹا اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ سامنے فرق ہو جاتا ہے لوٹ کی بیوی ساتھ نہیں ہے اگر لوٹ علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جانے والے میں ہے۔ ابراہیم کا باپ ساتھ نہیں دیتا ہے تو وہ اس کو کشوڑ کے طرح جاتا ہے اور محمد کا حقیقی چچا سب سے زیادہ مخالف ہے اور سچا چہل پہلے اسی کے نظر میں کہا گیا ہے کہ ختم ہو گیا وہ یہاں شراب اور تو داری کچھ مارے نہیں سواری کچھ پیدا نہیں ہوئی تین رشتہ دار جو تھا اس کی بات کری اب اس کی کیفیت بھی تھی سب سے زیادہ مقابلے پہلی دور ندیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سفا پہ کڑھتے کھڑے ہو کر آواز دی تھی مکس والوں کو اور ان کو بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے یہ نیچے آئے تم تم کاٹاؤ گے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فائل آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو تم اسے مانو گے انہوں نے مجھ بدان کہا کہ کیوں ہی مانیں گے تم نے کبھی آج تک جھوٹ وہلا ہی نہیں دائی انقلاب کی پہلی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے سمجھانے والے ہمیں ایک اب آدت ہوں اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے یہ اس دامن کوہ میں کھڑے تھے وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں سے وہ پہاڑ کی دوسری سمت بھی دیکھ سکتے تھے ادھر بھی دیکھ سکتے تھے یہ صرف اسی طرف دیکھ سکتے تھے ادھر نہیں دیکھ سکتے ندی کے معنی ہوتے ہیں مقامِ بلند پہ کھڑا ہوا وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بات جو ہے سے دشمنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ہمیں ان انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوتی جب وہ ان تک پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ دونوں جگہ ہو جاتے ہیں اس سے بیشتر ندی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ گنان مقام پہ ہوتا ہے بہرحال آپ نے یہ کہہ کہ کے ان کو کہا کہ ایک بہت بڑی آفت تم پر آنے والی ہے جو تک تصورہ کر دے گی تو سب سے پہلے اسی چچا ابو لاہل نے یہ کہا کسی نے یہ کہا تھا کہ نہ تو نے یہ کہنے کے لیے الگ الگ کیا تھا تو آپ نے بولے بتائی لے کے چلا گیا اس کے بعد سب سے زیادہ سخت مخالفت اس کی طرف سے ہوتی تھی یہ کیوں ہوتی تھی تھے وہ تو عام طور پہ تجارت میں لگے رہتے تھے یہ کہنے کا متولی تھا یہاں نظبی پیشوائیت تھی اسے یہ پتہ تھا کہ یہ نظام یہ آواز جسے یہ لے کر اٹھا ہے سب سے پہلے اس کی لین آ کر من کی پیشوائیت کے اوپر پڑی ہے وہ سمجھ گیا تھا جو باغیو کہتا ہے لائن ان لگنا تو اس کے معنی چھ ہیں عزیزان من ہو لوگ جانتے تھے کہ یہ کس قدر عظیم انقلاب کی دعوت ہے جو دی جا رہی ہے جو اس نے کہا تھا کہ نا کسے معلوم تھا اب یہ سارے علاق جن کے نمائندے بن کر ہم دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ سب ختم کر کے رکھ دے گا یہ سب اور جب وہی نہ رہے تو پھر ہم گئے رہیں گے اس سے براہ راست زند پڑتی تھی اس چیز کی سانے کی تولیت چھن رہی تھی اس کی پیشوائیت ختم ہو رہی تھی اور یہ وجہ تھی کہ ان سب میں سب سے زیادہ یہ شخص جو مخالفت کرتا تھا اور یہی چیز ہے عزیزہ الحمان اب سات سال کے عرصے میں پرانے کریم نے جتنے انبیاء بی آئی علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایم بی کی انقلابی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیش کی طرف سے ہوئی رایا داری ان کی کچھ پہ ہوتا تھا لیکن بفر یہی ہوتے تھے درمیان مخالفت یہی کرتے تھے ماسک کو مشکل یہی کر سکتے ہیں پرانے کریم نے یہ ایک انتخاب کر کے ابو لہب کا یہ بتا دیا یہاں بھی کہ سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہو رہی تھی کون سی وہ بماعت تھی جس کا یہ نمائندہ تھا کہ جس کی قوت کے ٹوٹنے سے نظام قائم ہو سکتا ہے جب تک یہ قوت نہیں ٹوٹتی ہے ویزا نے مرض تو ہی نظام خداوندی کبھی کائم نہیں ہو سکتا نظام خداوندی کے راستے میں سب سے بڑا سنگ گرا سب سے بڑی روک مزید کی شناحیت ہوتی ہے یاد رکھ یہ بڑی آسانی سے فروغ دے سکتی ہے یہ اپنے ہیں اصطلاحات وغیرہ ہی استعمال کرتی ہے اور جو نظام خدا بندی کی گنتی ہوتی ہے ان کے معنی اور ان کے تصورات کو بلند کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ بہت بڑا فہر ہے جو یہ عوام کو دے دیتے ہیں یہ سب سے بڑی روپ ہوتی ہے نظام خداوندی کی تشکیل میں اس لیے یہ خاص طور پہ تم کے کا نام لیا کہ اس کی شکست در حقیقت نظام کی فتح ہے اور پھر کیفیت یہ تھی ذاتی کریکٹر کی اور وہ بھی اسی کی بات نہیں ہے ہر جگہ بھی ہو رہا ہے کانبے کا متولی تھا کانبے میں جو چڑھا چڑھتا تھا اس میں جتنی کوئی قیمتی چیز آیا کرتی تھی یہ ایک ہی متولی نہیں تھا بلکہ یہ پورے کے پورے متولی تھے اور یہ ان متولیوں کا ہیڈ تھا کی کیفیت جو تھی ایک دفعہ سونے کا ہرن چڑھاوا چڑھا چوری کر کے لے لیا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے رول ہوتا ہے ابھی پرتے اخبار میں لٹنا ہوا تھا بے رہے تھے کہ مہاتما کے آپ نے جتنی جائیدادیں اپنی تعلیم میں لی ہیں اس سے کئی زیادہ جائیدادیں ایسی ہیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں جو لوگ اس کے متعلق مطلب کچھ انفارمیشن دیں گے ان کو اس میں میں ارام دیا جائے گا چراغ رکھا ہوتا ہے پھر دو ہند سی بے بزدلی اور یہ تھی اور ہر وہ شخص جو ہاروش میں کرکمی کم آتا ہے وہ بے حدوں کا گزر ہوتا ہے ارب جن کی سجاعت اور غیرت کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر سو سو شان تک وہ جنگ لڑا کرتے تھے مرنے والا بات کو وزیر کر جاتا تھا کہ صلاح کے بدلا تم نے دینا ہے اس میں عمل عرب جاہلیت کا کریکٹر یہ تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ بدر کی جنگ میں جب تريش کے تمام سے بھاگ گئى خت لڑنے كے ليے يہ اس جنگ ميں نہيں گيا يہ ٹھيسى نہيں چاہو ماول صاحب جيں ايسى تو رگروٹ دين والے آئے یہ پچھلى جنگ ميں آج كے ہيں ان سے باہ تھا تو سرسال درا فرنٹ پہ لي جائيے ٹائم لگے تھے ايسى ريگروٹى مرچر بھولے آئیں گے خوش نہيں اس جنگ میں. اور اس کے بعد سنی عزیزہ نے مانی بے حمیتی ہی نہیں کس قدر درندگی تھی ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا تو آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ قرضے سے بھی روپیہ چلاتے ہیں تو اس سے ذرا پہ اس نے روٹے رکھ دیا کہ چیز اس کے پاس نہیں تھا تو اس نے کہا تو جاؤ پھر میری طرف صرف جنگے بدر میں جا کے لگو اس کو مرنے کے لیے بھیج دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک کی طرف اشارہ کر کے قرآن کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ اس گنگے بدر کے چاندی دنوں کے بعد یہ خود ایک انفیکش ڈیزیز کے اندر ایک مقدین مرض کے اندر وکلا ہوا اور یہ مر گیا اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کی یہ, کہ, یہ کی کہ وہ اس کو ڈٹنانے کے لیے نہیں دیکھے گئے چاہتے ہرسی مزدور انہوں نے پہرائے کے لیے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑے اٹھائے گئے یہ جتنے ایسے آپ دیکھیے تو ان کی ان کی بڑی ہوتی یہ تمام چیزیں پرانے کریم نے ایک لوگ کے اندر ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے چمتا کے رکھ دی اور کہا کے لیے اب ختم ہوا معاملہ ان کا جس بال بوتے تھے اوپر یہ سارا کچھ انہوں نے کر رکھا تھا اب وہ بہ رہا ہے چاننے سے بدلی پیشوائی کا نمائندہ ختم ہو گیا یعنی یہ چیز راستے سے ہٹ گئی اب یہ ختم ہو گئی یہ چیز باقی نہیں رہی ماں نہ ان ہو مار ہو سب بڑا مال جگہ کر رکھا تھا اس کے بھروسے پہ یہ کچھ کرتا تھا بہت کچھ کمائی کر رکھی تھی یہ اور قسم کی کمالیاں بھی اس کے اندر شامل جب یہ کباہی کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اس سے بچا نہ سکی حزیزہ نے مان جتنے بھی انقلاب آئے دیکھیے گا کہ یہ ہمارے بھارت ان کے ہوں کی یہ جھوٹے لگوں کی سنائی یہ منسوب اور جا کبھی کسی کو بتا نہیں سکتے اس ریلوے سے یہ چیزیں اس کو بچا نہ تو اسنا نارند داس الخل خود میںحت تھا دیکھو گے تم کہ ابھی یہ کس قدر شولہ خیز آپ کی نظر ہو جاتا ہے پھر یہ اکیلا یہ نہیں کرتا قرآن نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ندر میں بھی کہا رمرا تو یہ اس کی برادر کی ساتھی تھی اس کے ساتھ وہ بھی یہ کچھ کیا کرتی تھی اور اس کے لیے کہا ہے ہم مال تل اتن آم درجنا جو ہے ایندھن کو اپنی کمر پہ لاد کے لانے والی پرانے کریم نے جہاں جنوں پر لن کو بیوی بچوں کو وجہ زینت قرار دیا ہے وہیں یہ بھی چیز چاہیے کہ یاد رکھو سب سے بڑا کتنا تمہاری زندگی میں یہ بھی ہو سکتے اور میں تم بھی تو ہے اور یہ تو ہم نے سے اس کا تجربہ نہیں کہ اپنی ذات تک تو انسان ہزار قسم کی ٹینٹریشن کو رجسٹ کر لیتا ہے یہ بیوی بچے جو ہے یہ نہ رہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کتنی بڑی خرابی ہے انسان ان کی خاطر کرنے کے لیے آبادہ ہو جاتا ہے یہ وہ کھسلنے کی گھاٹی ہے جہاں بڑے بڑے اونل بھی آ کر پھسر جاتے ہیں اور بھی بچوں کی گھاٹی اس سے برادر کا شریف کیا ہے اس نے اب یہ جو ایندھن اٹھا کے لانے والی ہے یہ کیا چیز یہ بھی پہلے آ چکی ہے لیکن آخری صورتوں میں تو مجھے کچھ دہرانا ہوگا جیسے قرآن پہلی سوان چیزوں کو دہرایا چلا جا رہا ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علامہ اسبال نے اپنی ایک نظم لکھی ہے بڑی عزیب چیز قرآن کے جہنم کا صحیح تصور اس میں دے دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں آسمان پہ گیا وہاں میں نے سب کچھ دیکھا جنت ونت کی بھی سیر کی واپسی پہ خیال آیا کہ وہ ایک جاملم بھی ہوتا ہے اسے بھی ذرا جانتا چلو وہ جو گائیڈ تھا اس سے کہا کہ بھائی مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو وہ لے لیا وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھ ہے اور وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ کچھ رہے ہوں میں نے اس کو کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس میں بڑھتی ہے آگ اور یہ اتنا ٹھنڈا ہے تو وہ آگ کام سی ہے تو اس نے کہا کہ اس میں تو آگ نہیں ہوتی ہر آنے والا اپنا ادھر خود لاد کے لا کر جہنم کی آگ کا ایندھن تو ہم خود اپنی کشت سے ناچ کے لے جاتے ہیں ہم مان جہنم کے ایندھن کو اپنی چیٹ سے اٹھا کے پھرنے والی جی میں ہر بم مسل بڑی خوبصورت چیز ہے عربی زبان میں ارت بھی کہتی ہے گردن کو لیکن جو گردن سر فرازی کی ہو جو اکڑ کے چلنے والی ہو جس گردن والے کو بڑا ناگ ہو اپنے شرف و مجد اور عزت اور فرازی پر اس کی گردن کو جیت کہا جاتا کہا کہ یہ بڑی شرف و عزت کی حامل گردن جو اکڑ کے اٹھا کے چلنے والی اس میں حبل نمد پنجابی کی دن مونج بھی رسی کہیں دینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جلت کا پہلو کتنا ہے کلو غلامی کی زنجیر کے اس میں جلت کا پہلو بھی ہے تو وہاں وہ اونٹ کے کھجور کے پٹھے کی رسی وہ ایسے ہی جیسے مونگ کی رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اتنی بڑی گردن جو آج کسی کے سامنے جگتی نہیں بڑی سرفرازیوں پہ پر اٹھی ہوئی ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی زلیل تری گلانی کی زندوں میں جکڑے ہوئے یہ ہوگی. اعلان کر دیا کہ لیگ یہ وہ معاملہ ختم ہوا ان کی قوت ٹوٹ گئی ان کو آخری شکست مل گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشم کش کا اب جو ظاہری باب ہمارے سامنے آتا ہے اس میں کس ختم و یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب آخری حضیمت ہو گئی اب یہ سامنے تمہارے آ نہیں سکتے اور اس کے بعد آگے اب آ رہی ہیں برادران عزیز تین آخری صورتیں جس میں یوں سمجھیے کہ سرحان نے سارا سو میں اندھیر کے رکھ دیے یہ اتنی لمبی کشمکش اس کے بعد یہ اتنے شاندار نتائج اتنی بڑی قوتوں کی شکست اتنی کمزور اور بے مایا تھی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کس طرف اس کی پہل راز کیا اس کی علت العلم کیا ہے ہماری نظاہ تو عام اسباب و علل کی طرف جائیں گی یورپ کے مصنفین کو بھی دیکھیے تو جب وہ اس مقام سے آتے ہیں تو وہ یہ گناتے ہیں کہ رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے پولیٹیکل نقشہ اس قسم کا بنایا اسٹریٹجی وار کی اس قسم کی رکھی وہ تمام چیزیں یہ گناتے ہیں جس سے یہ سب کچھ ہوا قرآن یہاں پہنچنے کے بعد نگاہوں کا روح حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان اسباب و ادن کی ضرورت ہے دنیا آل اسباب ہے ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن یہی چیزیں کافی نہیں ہے اس کے لیے بنیاد ایک اور ہے اس بنیاد کے اوپر اگر یہ تمام اسباب و عید اور یہ کوچیں اٹھیں گی پھر اس قسم کے نتائج پیدا ہوں گے اگر وہ بنیاد باطل ہے کمزور ہے <تصفح> تو یہ اسباب و عید وقتی طور پہ تو کچھ کامیابیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ اس قسم کا نقشہ مرتب نہیں کر سکتے جیسا نقشہ یہ نظام اب مرتب کرے گا وہ بنیاد کون عزیزانِ عزیزہ جب میں یہ بات کہوں گا اس دین میں آئے گی نہیں جلدی سے بات لیکن حقیقت وہی ہے یہ ساری چیز یہ سارا نقطۂ ماسکا یہ بنیاد اول یہ علتوں خدا پر ایمان ہے اس لیے کہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حملے سے کون ہے جس کا دعوی نہیں ہے کہ خدا پر اس کا ایمان ستر کروڑ مسلمان کا مطلب دنیا سے خدا پر تجے بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں چند دائریوں کو چھوڑ کر ساری دنیا ہی خدا پر ایمان رکھتی ہے تو یہ بات پھر کیا ہوئی خدا پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسی سے منم کا تصور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور وہی سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ کس طرح سے یہ ہو گئے اصل, اصل چیز خدا کر ایمان نہیں ہے اصل چیز خدا کا تصور ہے کانسپٹ ہے اس کے متعلق وہ ہے کیا وہ کس قسم کا خدا ہے جسے ہم مانتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے عزیزہ نے من کہ قرآن کی تعلیم کا نقطۂ ماشے کا کیا ہے کہا جائے گا کہ خدا کا صحیح تصور دیا ہے مظن میں خدا کا نام ہوتا ہے تصور سارا بدل دیا جاتا ہے قرآن اتنا ہی نہیں کہتا کہ خدا کو مانو وہ ان فر ایمان والوں سے یہ جو خدا کو ماننے والے ہیں حقہ کہ جو اہل ودار جو کتابوں کو بھی مانتے تھے رسولوں کو بھی مانتے تھے ان کے متعلق مطلب قرآن نے یہ کہا کہ ان آمنوں بس میں ماں آمن تم وہی اگر یہ خدا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو ایمان بارکھا جائے گا پھر یہ راہ راج کے اوپر ہوں گے یعنی یہ محض کسی کا کہہ دینا کہ میں خدا کو مانتا ہوں یہ کوئی بات ہی نہیں سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کے خدا کو مانتے ہو یہ خدا مذہب کے پسندوں والا ہے جس کے ہاں نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین نہ کوئی دستور اللہ بے پرواہ ہے بلکہ لاپرواہ ہے ہاں جو جی جائے ہے جو جی جائے کہ ہوں کچھ کہ کبھی کچھ کر کر دینا ہے. میں کہا کرتا ہوں بہت اللہ تو وہ خاصا ایک مہاراج کو میوزیم بنا کے رکھ دیا ہوا تھا اسے پھانسی دے دو انہیں گاؤں رکھ دو ان کو ساتھی نے کہا ہوا ہے مزاج شاہ ہاں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو کوئی گاڑی دے دے اس کو تو خلط رکھ دیتے ہیں کبھی اس کو سلام کرے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں مزاج شہاں بادشاہ کا یہ پسکت تو سب وہ کہنے کو تو مذہب نے یہ کہا تھا کہ سلطان و ضلع اللہ کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے حقیقت میں انہوں نے خدا کو اس زمین کے بادشاہ کا سایہ بنا کے رکھ دیا ہوا جس قسم کا ان کے یہاں بادشاہ تھا انہوں نے اس قسم کا خدا بنا دیا ذرا میگنیفائی کر وہ ہندوؤں کے یہاں راون کے دس پھر بنایا کرتے ہیں ان سے کہا کہ صاحب یہ انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا جب کنٹ نبے فٹ کا تھا تو پھر بھی تو گاس گم کم ہونے چاہیے ساری کے چار ہاتھ ہوتے ہیں کہ صاحب اس میں تو قتل عام کرنا ہے ایک ہاتھ سے تو قتل عام اتنا ہو نہیں سب کا چار ہاتھ ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے انسانی ذہن میں اس دنیا کے اندر انسان جس قسم کے دیکھے جب اس قسم کا خدا بنانا چاہا اس کو ان سے ذرا بڑا بنا کے دکھا دیا مدو کرتے یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان ہوتا ہے اس انسان انسان کو ذرا ان لیگنیفائی کرتے ہیں میں بڑا سا بنا دیتے ہیں خوب سخت حکومت سے وہ بیٹھا ہوا ہے ہوئے گہری تک سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بات اس کے ارد گرد امیر وزیر مشیر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر دور تک حاجد و بربان ہے کوئی اس کا براہ راست پہنچ نہیں سکتا وسیلے ڈھون پڑتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے پھر یہ جو اس کے قریبی ہوتے ہیں مقربین جن کو وہ کہتے ہیں اس کی سفارشیں کروانی پڑتی یہ ان کی عزوے جا کے پیش کرتے ہیں انہیں ندرانہ دینا پڑتا ہے اس کے حضور میں قصیب گزارنے پڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ بینی نقشہ جس کا یہاں ایک مختلف شہنشائیت کا تھا یہ تصور تھا جو خدا کا دے دیا گیا اس تصور کے ماتحت انسان کی کثیرت جیسے ڈکٹیٹر مستقبل کے سامنے رہا کی کثیت ہوتی ہے ہر وقت سے کاپتے ہاندتے جو بات ہو گئے میں دیکھیے کیوں وہ مزاج کی وہ کیا چاہتے ہیں اگر شاہ روزرا گھوئب شا کی گفت ماہو گرمی ثابت کہتا ہے اگر بات کریں دن کو کیا رات ہے تو چلیے سرکار جیسے چاند نکلا ہوا ہے اللہ یہ ہے وہ خدا جس کو ماننے سے اہل مذہب لوگوں سے خدا فرق کیا ہے کتنی دور چلا گیا انسان اور کتنا ذلیل ترین اکان خود انسان کا رہ گیا اس خدا کے ماننے میں اور ایک دین کا خدا ہے جس کی عزمتوں کی کیسیعت یہ ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بڑی قوت ہے قوت کے اظہار کے لیے ہم نے کچھ قوانین مرتب کر دیے یہ ساری کائدات ان قوانین کے سادے چلتی ہے اور ہم کاغذ متلف ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ پر اتنی پابندی کر لی ہے کہ اب ہم بھی ان قوانین کے خلاف کبھی نہیں کرتے اس کے مقابلے میں انسان وہ تو مجبور ہے خود اپنے اوپر یہ مجبوری کی ایک قید ڈال کے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کرتے اور انسان کی کیفیت یہ ہمن شاہ اپن جوڑ پمن شاہ اپن تم تم میں سے جس کا جیت ہے اسے اختیار کرو جس کا جیت رہے اس کے خلاف بھی کرو اسے اختیار دیا ہوا ہے اس کی خلاف بھی کرنے کا بھی اپنے اوپر اتنی بڑی پیدندی یاد کی ہوئی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے دیکھ رہے ہیں اخبار کیا ہے کس قدر امن ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں ہر شب کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ہر بات قانون کے مطابق ہو نہ کسی کی سفارش کرے گی نہ یہاں رشوت کرے گی نہ نظرانے ہوں گے نہ کفایت سے ہم اس کا دل بھوک دیں گے سوال ہی نہیں ہے سر ہر چھ قابل اور قانون کے مطابق ہوتی چلی جائے خدا کا یہ سب پھر اپرادھ ہی کی نہیں اقوان کا عروج و زبان اور موت و زندگی بھی انہی قوان، قوانین کے ساتھ نمچتا ہے جو پوائن کے مطابق یہ کچھ کرے گی سر بلندیاں حاصل کر لے گی جو اس کی خلاف ورزی کرے گی اس کو زبان آ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت کسی ایسی قوم کو بچا نہیں سکتی سے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گی خدا کا تصویر اور, اور آگے بڑھی خدا اور انسان کا کام انسان بھی حیوانات ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے جس کی جسمانی زندگی دیکھیے تو وہ بالکل حیوانات ہی کی طرح ہے کسی قسم کی مشینری وہی کبھی قوانین اسی کے مطابق یہ چلتا ہے ایک فرق ہے نا جو قرآن نے بتایا ہے انسان کو اس کی ایک پرسنالٹی ایک ذات دی گئی ہے حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے یہی وہ شہ ہے کہ جس سے یہ شاید اختیار اور ارادہ بنتا ہے یہی شرط انسانیت ہے اب انسانی ذات کی کچھ بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں انہیں قرآن نے کس طرح سے بیان کیا کہا یہ کہ خدا کی بھی ایک ذات ذات خداوندی ہم کہتے ہیں خدا کی ذات جیسا میں نے کہا ہے کہ ذات یا پرسنالٹی کے کچھ بیسک کیریکٹرسٹک یا بنیادی خصوصیات ہوتی قرآن کہتا ہے کہ ذات گاہی ہوگی اس کی وہی خصوصیات ہوں خدا کے متعلق مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مکمل تری ذات ہے اس لیے اس میں وہ خصوصیات اپنی انتہا تک پہنچتی ہوئی ہے انسان کو جو وہ ذات دی گئی ہے تو حدود نشریت کے اندر وہ خصوصیات خود انسان کے اندر موجود ہے یہ تو ایک چھوٹے سے منیچر ملیچر فوراً چھوٹے سے پیمانے کے اوپر خدا ہے اس کائنات میں قرآن میں جن چیزوں کو صفات خداوندی کہا گیا ہے وہ ذات کی صفات ہے خدا کے اندر پرفیکشن تکنتی ہوئی تفلیر تک پہنچتی ہوئی انسان کے اندر حد مشریت کے اندر محدود، لیکن وہی خصوصیات قرآن کریم میں اس پورا اخلاق میں خدا کی ذات کی بنیادی خصوصیات تین یا چار گرائی ہیں ایک تو یہ کہ خدا کا تصور صحیح آ جائے دوسرے یہ کہ انسان کو خود محروم ہو جائے کہ میری ذات اس وقت نسب و نواز آفتہ سمجھی جائے گی جب میرے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی اور پہلی خصوصیت ہے علم ہو احد ہمارے یہاں تو قرض اس کا یہی کیا جاتا تھا کہہ دے اللہ ایک ہے بات ایک سے نہیں ہوتی عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے یہ احد ہے بڑا فرق ہوتا ہے سینکڑوں انسانوں میں سے ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو واحد ہو جاتا ہے ایک انسان آیا کل داسادیوں میں سے ایک آیا ہمارے سامنے لیکن احبیت کے مانے ایک ہونا ہی نہیں ہوتا انگریزی زبان میں جس کو یونیک کہتے ہیں عام طور پہ اسے جدانا کہتے ہیں ہمارے یہاں لیکن یونیک ایک اور چیز ہے یونیک وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ وہ ہے کوئی اور ویسا نہ ہو اس کی انفرادیت اس کے اندر ہوتی انڈیویجولیٹی اس کی اس کے اندر ہوتی ہے یہ کہا کہ وہ یونیک ہے یگانہ ہے انفرادیت کی بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے ہر انسان جسے اپنے آپ کو وہ میں کہتا ہے اس کی میں وہ جگانا ہوتی ہے میرے احساسات میرے اندر کی کیسی کسی دوسرے کی نہیں ہوتی کوئی دوسرے ان کو بانٹ نہیں سکتا کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا حتا کہ میرا درد میرا درد ہوتا ہے کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہم دردی تو اس سے کر سکتے ہیں میرے تاسترات میرے ہوتے ہیں اسے انفرادیت کہا جاتا ہے انڈیویژلٹی کہا جاتا ہے اور یہی انڈیویجویلٹی ہے کہ جس سے یہ سارا قانون مقافات عمل اس کے اوپر چلتا ہے میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے بھگتنا کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں یونیک ہونا انڈیویجل ہونا انفرادیت لیے ہوئے ہونا خوراک کی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک انفرادیت لیے ہوئے ہے یونیک ہے کوئی اس سے ایسا نہیں یہ تو اپرادھ کی انفرادیت ہے اور جب کوئی قوم خدا کی اس صفت کو اپنے اندر منعقد کر لے تو وہ خود دنیا کے اندر ایک یونیک قائم ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے برادران عزیز کہ جس طرح سے ایک مرد مومن انسانوں کے اندر جنیک ہوتا ہے مومنین پر مشتمل جماعت جو ہوتی ہے وہ اقوان کے اندر جو ہوتی ہے تاریخ میں بڑی بڑی مولان تہذیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی بڑی بڑی وسیع سلطنتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی لیکن ہم سے نہیں غیر مسلموں سے پوچھو نبیت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کی جو جواب پیدا ہوئی تھی غیر مسلم ہسٹورین بھی جب وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی یہ ہے کل ہو اللہ و عہد ماننے والوں ماننے والی جماعت کی خصوصیت کہ اس جیسی جماعت منحصل کل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کل ہو اللہ ہو اللہ خمد رات کی دوسری بنیادی خصوصیت ہم ادیت ہے یہ ہے وہ سمجھ جس کا ترجمہ وہ بے براہ کیا جاتا ہے بے آزیت ایک ایسی محبت کسان جو اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو لیکن جب چاروں طرف سے سیلاب آ جائے تو ہر شخص اس کے اوپر جا کے محسوس ہو جائے اس کو سمجھ لیتے خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کی متاثرہ اپنے قاؤں پر جم کے کھڑی ہوئی حوالے سے زمانہ کی متلازم لہرے آئے تھر ٹکرا کر پاش پاش ہو کر واپس چلی جائے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور جب کسی کو کہیں بنا نہ مل سکے تو یہ اسے بنا دے, دے. ہم عزیز وال جب کسی فرد کے اندر خدا کی یہ خپت ہونا چکو تو سبھی کتنی بڑی حرریت اور آزادی اس کے اندر آ جائے گی اپنے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر محتاج کے لیے بھی آترا بن جائے اور جب دنیا میں کوئی قوم اس قسم کی وجود میں آ جائے تو پھر حوالے زمانہ کے تناطن میں ڈوبنے والے انسانوں کے لیے یہ چٹان جو کچھ کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ ریزالمان اس کی کیسیت یہ لم یس وم یو رڑی بنیادی حقیقت اس کے اندر جائیں گی حیدرآباد تک حفظائے نسل کا سلسلہ تولید کے ذریعے ہوتا ہے بایولوجیکل ریپروڈکشن جیسے بیٹا کادا ہوتا ہے جیسے جانور کے بچہ قیدا ہوتا ہے اسے تولید کہتے ہیں ریپروڈکشن تو لائف کی بیسک انسٹنگ میں سے ہے زندگی جہاں بھی ہے وہ اپنے جیسا پیدا کرنا چاہتی ہے اسی سے یہ کائنات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے انسانی زندگی کے اندر بھی نسل انسانی کی افزائش تولید کے سلسلے سے ہوتی ہے آپ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے اس میں انسان اور رحوان مشترک ہیں کوئی چیز یہ وجہ سر انسانیت نہیں ہے لیکن خدا کے متعلق کہا یہ گیا کہ وہ نہ تو اس سلسلہ تولیف کی تخلیق ہے نہ اس کے بعد جس کے ساتھ اس کو کچھ تعلق ہوتا ہے وہ سلسلہ تولیف کا تعلق ہوتا ہے انسانی ذات اس طرح سے نہیں پیدا ہوئی ہوئی اس طرح انسانی جسم پیدا ہوا ہے انسانی جسم سلسلہ تولیف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے زب یا پرسنالٹی تولیب کے ساتھ نہیں آتی اگر یہ آتی تو ہر حیوانات ہر, آر, ہر حیوان کے اندر ہوتی یہ خالص انسانی جذبہ ہے تولیب میں یہ چیز نہیں آتی اسی لیے خدا نے اس کو تولیب کے سلسلے کو جس میں انسانی تک لانے کے بعد پھر یہ کہا کہ نفع کا چیز ہے میں رو ہے ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمہ انسان کو دے دیا یہ تولیب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا یہ بے نیاز ہو گئی تعلیف کے سلسلے خدا نے اپنے آپ کو خالق کہا ہے جو ہے وہ کریشن ہے خلید ریپروڈکشن ہے ریپروڈکشن ہر حیوان کر سکتا ہے تکلیف کوئی حیوان ہاں نہیں کر سکتا یہ خالق ہے حصل انسان کے لیے یا رد خدا کے لیے یا نیچے انسان اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالفین کہا ہے حالت تم کی ہو تمہیں ہونا چاہیے ہماری تخلیق حسین ترین ہوتی ہے تمہاری ذرا نیچے کے درجے کی ہوتی ہے انسان اور حیوان میں عزیزہ نعمان فرق یہاں شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی اپنی زندگی کا مقصد توجہ ہی رکھتا ہے بچے پیدا کیے ان کی پرورش کی رہا ہوا کرگش فارغانی چیز ہے اگر تخلیق نہیں یہ کرتا انسان کے درجے کے اوپر نہیں پہنچتا ہر کے ابرا تمر کے تخلیق نے نزلا جز تاثر و زندگی میں کریشن اس کائنات کا حکم سبڑتا ہی کریشن سے ہے کریٹو فیکلٹی کریٹو آرٹ یہ ہے انسانیت کا شرط یہ ہے دانی ठीक کا سلسلہ ٹھیک ہے ذائق نسلیں انسانی کے لیے ضروری ہے وجہ کرتے انسانیت نہیں ہے کرتے انسانیت تو یہ ہے کہ تم نے کریٹ کیا کیا سوچیے تو صحیح جو قوم تکلیف کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہو اس میں تکلیف کا تصدی پیدا نہیں ہو سکتا تکلیف تو نئی چیز پیدا کرنے کو چاہیے جس کام کے اندر ان حرام قرار دی جائے جس قوم میں ہار خطبے کے اندر اعلان کیا جائے کم بیٹا کنگ ہر نئی چیز گمراہی ہے اس میں تکلیف کیسے آ سکتی تکلیف حوالات میں ہوتی ہے جس قسم کی بکری پہلے جن جنتی آج اسی قسم کی بکری پیدا ہو رہی ہر بکری اپنی ماں یا باپ بات چکر ہوتی مکمل ہوتی ہے وہ گاس آتی ہے یہ بھی گھاس کر وہ میاں میں کرتی یہ بھی ہوئی کر لیکن جہاں تخلیق ہوتی ہے وہاں تو ہر آم اس میں کارے نادر آتے ہے وجود میں اور یہی وجہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ گاراز دستیں تو کارے نادر آئے گناہ ہم اگر باسب تو بابر کوئی تخلیقی کارنامہ زندگی کے اندر کر جائے بلا کی شریعت اگر اس کو گناہ بھی کہتی ہے تو مت گمرا سواب ہے یہ اور اس کے بعد رزیزان جی خدا کا ہمارے ساتھ تعلق تولیبی تعلق نہیں ہے ہمارے تعلقات جتنے سارے تلیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے وہ کہتا ہے اس سے اونچے ہو جاؤ اپنے بچے کو تو بکری بھی پالتی تم بھی اگر اسی دائرے میں گرے رہے کہ یہ میرا بیٹا خداسی صرف تم میں نہیں آئی حمانی صرف آئی ہمارے سارے تعلقات تو ابھی سے بہت اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں اور آگے بڑھے تو پرانے کریم نے یہ جو ریس کا تصور نسل کا تصور ہے انسانوں کے اندر اس کو کاٹ کے رکھ دیا نسل کا تصور خالص تو عید کے اوپر ہوتا ہے ایک نسل کا ایک ریس کا ہونا ہے ابھی ہے نا یہ کہتا ہے اس سے اُن ہو جاؤ دنیا کی قومیتیں جو بنتی تھیں ریس اور قبیلے اور خاندان کی بنیاد سے بنتی تھی تقریب کا اس نے کہا غلط ہے ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک نئی قوم بنا یہ تخلیقی چیز ہے آئیڈیالوجی کے بیسز کے اوپر قوم بناو اس لیے کہ خدا کا تمہارے ساتھ تعلق تولیف کا نہیں ہے تم اس کے گنے بیٹے نہیں ہو لیکن اس کے باوجود ربوبیت عالمینی اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے تو کہتا ہے تم بھی اس ربوبیت کو یوں لو اپنے ہی بیٹوں کو پالنا تو ہر حیران کر لیتا ہے دنیا کے بیٹوں کو اپنے جا پسند اور ان کو پالو یہ ہے خدا کی صرف سولی جتنا کچھ کہے گا لنگ و نلم یو لگ یا کل لہو کف ون اہم بس مختصر انجیوں سمجھو کف سات سے ہم کسی شہر میں کسی کی نزید یا مثل ہونا میں تو کم اس میں ہی شاید لانا چاہیے کوئی بھی تصلوسن اگر کرو تو یہ تو ٹھیک ہے خدا کی کسی صفت کا پڑتاؤ تو بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا اس سے بڑا اونچا ہوگا لذیر نہیں اس کی ہوگی مکین نہیں اس کا ہوگا وہ تو ساری کائنات میں ایسا ہوا اس کے ماننے والا اب مومن اس کے اندر بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو خصوصیت اس میں ہو اسی دوسرے میں نظر نہیں آتی اور پھر ان افراد کا مشتمل جو قوم ہو اس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ بے مسجد مثال بے نظیب قوم دنیا کے اندر ہونی چاہیے کہا ان سے کہو کہ یہ ہے وہ خدا جس پر تصور نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کر دیا جس کو تم آج دیکھ رہے ہومان عزیزہ نے من یوں چارج چلنے دوہرا دینے کا نام نہیں ہے ایمان نام ہے قانون کی محکمیت پر کنوکشن کا جب کسی سائنٹسٹ کو یہ کنوکشن حاصل ہو جائے کہ یہ قانون ایسا کرے گا پھر اس کے لیے وہ جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے تجربے کرتے کرتے کسی مقام کام پہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ کامیابی تک اس کو نہیں پہنچا دیتا وہ چاہتا ہے صورت میں جب اس کو یقین ہو اور اگر یہ یقین ہی نہ ہو اس کو ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے اب تو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں ہے ہی نہیں یہ پڑھائیے یقین جب ہوتا ہے قانون پہ ناکامی کے بعد وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ میری کسی تدبیر میں خالی رہ گئی تھی جس لیے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا بلنہ قانون نے تو نتیجہ پیدا کر دینا تھا اسے کہتے ہیں ایمان اس قسم کے خدا پر ایمان نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری ان کامیابیوں اور کامرانیوں کا راز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے خدا کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں حجیت کا خدا تمبیت کا خدا اور عید سے بلند بالا رب العالمین وہ بے مثل و بے نظیر خدا اس سے ماننے والی قوم کے اندر اس قسم کی خصوصیات کا پرچو ہونا چاہیے تم جو ہمیں ایسا دیکھ رہے ہو تو اس لیے دیکھ رہے ہو کہ کیا وہ آئینے کے حق ہیں جو بھی یہ اپنے اندر بات بات پیدا کرے گا اس کی یہی طبیعت پیدا ہو جائے گی کہا دیکھنا خالص مادی اسباب کے اوپر نہ کہیں نہ جانا مادی اسباب تو لبوریٹری میں سارے موجود ہوتے ہیں اگر وہ سانس کے پاس لو رہی ہوتا ہے تو مادی اسباب کچھ نہیں کیا کرتے کہا یہ یقین ایک کامل ہے جس سے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ حاصل ہوا ہے اب یہاں پہنچنے کے بعد امت مسلمہ منفرد ہو گئی باقی اقوام عالم سے کہ ان کی کامیابیوں کامرانیوں کی بنیاد اس ایمان خدا بندی کے اوپر ہے اور خدا پر یہ ایمان بھی منفرد ہو گیا مزاحم کی دنیا سے وہاں خدا کا تصور کچھ اور ہوتا ہے یہاں خدا کا تصور کچھ اور دیا گیا قبیضان من فتح و نصرت آ نظام متشقل ہو گیا مخالفتوں اور عدالتوں کا خاتمہ ہو گیا بنیاد بتا دی جی کہ کون سی تمہارے یہاں کی چیز یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ آگے ہے کرتا ہے جس دن ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ لو بھائی اب بالکل بیماری چلی گئی تمہاری تمہیں بالکل شفا ہو گئی اس کے بعد کچھ اور بھی ساتھ کہا کرتے کہا یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو آئندہ تم نے یہ یہ چیزیں نہیں کھائی تم نے یہ یہ کچھ نہیں کرنا یہ ہوتی ہے نا آخری چیز اب یہ دو آخری سور سے آ گئی کہ اب اس بیمار خانے سے بیمار چھا پانے کے بعد جا رہا ہے اور اسے آخری وقت میں یہ طبیبے مجھ کہہ رہا ہے کہ سنو یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا اب اس کے بعد کچھ پریکاشنری نہیں ہے زیادہ دینے ہیں تم نے لفاق کی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ یہ نظام ٹوٹ نہ جائے مستحکم رہے آگے بڑھے آپ دیکھتے ہیں ویزا نظم پروگرام میں آخری کڑی کا یہ آخری کڑی کا دینا کس قدر تصویر تک پہنچا دیتا ہے پروگرام کو یہاں تک ختم ہو گئی تھی بات کامیابی حاصل ہو چکی تھی نظام میں تو چکل ہو گیا تھا اس کی بنیاد بتا دی گئی تھی لیکن ضرورت سمجھی گئی کہ نہیں محتاط رہنا ان چیزوں سے یہ بھی بتایا جائے اور پیغام کے مکمل ہونے کی دلی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت بستی شفا نہ دے آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائیں تل سندہ روانیہ کیا بڑا عجیب لفظ ہے جیوا نے منگی کے نئے بچے اس کے ساتھ وہ چھوتے چرتے ہیں جو ہی کہیں تیل کا سایہ زمین پہ چڑھے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے کس طرح مرغی کے نیچے آ جاتے ہر جانور کا نوزا عیدہ بچہ ذرا کہیں خطرے کی آواز آئے بھاگ کے ماں کے ساتھ نمٹ جاتا ہے ادھر سے وہاں بھی دوڑ کے اس کو اپنے نیچے لے لی تھی نوزا عیدہ بچے کا اس طرح سے خطرے کے وقت میں اپنی ماں کی آگوش میں سمٹ کے آ جانا اسے آرس ہے یہ ہے تاج جی سے کہتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کہ یاد رکھو دنیا میں بڑی بڑی جماعتیں تمہاری مخالفین کی پیدا ہوگی تم نے ایسا ان کے برپا کیا ہے جس نے ان بڑے بڑے کرمایہ داروں کا مزید پیشوائیوں کا بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہمارے نظام کو پہنچانے کے لیے چاروں طرف سے یورشیں ہوں گی کیا کر جب یورش ہو جب تم خطرہ نظر آئے تو کیا کرنا ایک موزایدہ جب جو کچھ کرتا ہے نا دوسری تو تھلے آ جانا. جو یوں خطرہ تمہیں نظر آئے خدا کے قوانین کی طرف بھاگ کے آ جانا نقص کی آ جانا یہ ہے تعزلہ نے مانتا جو ہمارے ہاں ایک طرف تو یہ رسم ہوئی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ آزود عالم ندی کچھ پتہ نہیں کیا کرتا ترجمہ میں تناؤ ڈالتا ہوں کیا جانتا ہوں سلام آؤں آؤں گا نا سلام آؤں گا یعنی اس کی رسموں کی قوت کا احترام ہو رہا ہے سلام سلام آؤں یہاں تک تو یہ صرف یہ رسم اور آگے یہ نفظ تعویز جہاں بھی نکلا ہوا ہے نا ٹھیک ہے لے کے گلے میں ڈال دیجیے مکان کے بال پولیس ہو کے ٹھوک لیجیے یہ है ہے یہ آیا راحدہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کا خوراک ہاتھ میں چھوڑ کل آروز ہو گردیل کس رب کے قانون کی طرف آپ کو ہوتا ہے فلک آپ نے جہاں بھی کوئی مکان وہ سیدھا ہو جائے اس کو آپ نے پھر سے محکم و بنانا ہو تو آپ اس عمارت کو گراتے ہیں اس کی بنیادوں تک کیوں پھیر دیتے ہیں یہ تقریب ہوتی ہے بلاحٹ تقریب نہیں ہوتی یہ اس تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے ہر بنا سہنا کا دانا تو نند اب بنیاد رہا جینا بنند زمین میں دانا بیج کی طرح جب آپ دو دیتے ہیں چار دن کے بعد دیکھیے تو وہ دانا شکل میں ہوتا نہیں ہے پھٹ گیا ہوتا ہے آپ اس کے بعد کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں یہ تو گیا ہے کیا بلڈنگ پہ جو گرا رہا ہے اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ آپ یہ تو کہہ رہا ہے نہیں اگر یہ فائدے اور قانون کے مطابق یہ ہو رہا ہے تو اس لیڈ کا پھٹنا اس میدان کا جو کہنا ہے یہ تقریب ایک تعمیر کے لیے ہو رہی ہے فلک کہتے ہیں اس قسم کا کسی چیز کو فاڑ لیں کہ اس میں سے ایک زندگی نہیں نکل آئے فل آرد فلا فلاح میں آ جاؤ فورن اس نقش نما دینے والے کے قوانین موسم کی کہ جس کے یہاں جسے بظاہر تقریب کہا جاتا ہے وہ ایک نئی تعمیر کے لیے ہوتی ہے یہ جو تم نے ان فکروں کو ان تقریبوں کو گرایا ہے مٹایا ہے ان کے دل میں جذبہ انتظام آ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انہوں نے آ کے ڈسکشن کی ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تقریب تو ایک نئی تعمیر کے لیے ہے انہیں مدروت نہیں کیا بنا دے گی یہ نئی کار کامیر جو ہے یہ ہے وہ خدا سے کیا بنا دے گی یہ نہیں کہ تعمیر جو ہے یہ ہے وہ خدا جس کی صلاح میں آؤ جس کی حفاظت میں آؤ اس خدا کی کہ جس کی دستک سے جس کی تقریر کے اندر یہ جی تعلیم مجمر ہوتی ہے کن چیزوں سے آؤ صلاح میں اس کی حفاظت میں اس کے قانون کی حفاظت تناخت کرو کن چیزوں سے عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں برا کرانے ابھی اجیبان میں نے پہلے وکار تھا آخری درخت ہے آج مجھے آج وقت کی پابندی سے اجازت دے دیجیے کیا پتہ ہے پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے آخری صورتیں ہیں مجھے تصفر سے جانکاری نہیں دیجیے اجازت ہے آپ بند چیز کے سفارش میں آنا چاہیے نیم سر ما خالا جو لفظ عزیزا میں من فلسفہ کا تعلق جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ذہنی انسانی کو جس چیز نے پیٹ اعداد میں رکھا وہ خیر اور سر کا مسئلہ مطلب ہے گڈ اینڈ ایون کا سوال ہے وہ اجتماع ایک جو بتایا جاتا ہے بہت پرانا اگست کا اور وہ یہ ہے ونسدے میں کہ اگر سر یا ایون دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خدا خیر نہیں ہو سکتا لیٹ کیا ہے اور اگر اس کی مرضی کے خلاف موجود ہے تو قابل مطلب نہیں ہو سکتا پیسے بتا نہیں سکتا پوچھ گیا بتاؤ آپ حیران ہوں گے میں سمجھتا ہوں سب سے کتابیں پڑھے لکھتے جانتے ہیں الماریوں کی الماری کوفے بھرے ہوئے ہیں وہ کتابوں کے اس ایشو کے اوپر لکھیں گے بے مسبے میں قرآن سے بارہ مسئلہ ہم کر کے رکھ دی ہے اس نے کہا ہے نیم کرنے ماں پڑ جو کوئی تقریر خدا بندی ہے نیم کنجی کلی اپنی ذات کے اندر نہ خیر ہے میں سر ہے ان کا استعمال ہے کہ انہیں سارے خواب بنا ہے ر کے دو خطرے مرنے والے میں نئی زندگی پیدا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ صاحب اسی کے پچاس خطرے زندگی کو ختم کر دیتے ہیں پانی کی آتی تو روڈے حضرت ایک دو گلاس لیے تو آپ کو زندگی بڑھتی ہے اسی پانی میں ڈوبتے مر جاتا ہے آدمی اور اورارتبی کے اوپر دارو مزا رہا لیکن جس دن سے نائن پہنچ جاتی ہے اس بخار پڑتی ہے اسے صبح سے شام تک اس آگ سے اتنے عجیب و غریب ہم کام دیتے ہیں اسی آگ میں جب انگری پڑ جائے تو اس کو وہ جلا رکھ دیتی ہے آگ ٹنکیاں پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ سر ہے انہیں جس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا نتیجہ خیر اور خر ہوتا ہے مین کر خلق. کہ جو کچھ پورے کائن آپ نے پیدا کیا ہے ہمیں اس سے بچا کے ہم اسے اس طرح استعمال اس کریں کہ اس کا نتیجہ خیر پیدا ہو جائے اب ملی ہے حکومت ملی ہے دولت کی پراوانی آئی ہے یہ سب کی آیا ہے نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کسانی زندگی سمر تعلیم کے لیے میں یہی تو وہ ہے جو ہم آپ ڈوبتی ہیں ان سب کچھ ملنے کے بعد یہ کہا کہ اب ہمیں اس کے ساتھ پوچھ رکھنا کہ ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اس سے خیر کا خیر فائدہ ہو اور وہ بات بڑی آسان ہے اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیجیے خیر ہی خیر ہے اس کی خلاف ورزی کر کے کی استعمال کیجیے ہر خیر خیال ہے تو یہ جو ہے تعزر حفاظت میں رکھنا جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے خرچ پہلو سے اس سے من لگے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہو اسے پورے قانون کے مطابق کرتے ہیں تعبل یا خار ہی کا پہلو ہمارے سامنے ہے تعبر کہتے ہیں وہ کس چیز سے کائنات کے استعمال کے غلط طریقے سے تو جس کا نتیجہ سر پیدا ہو گیا آپ دیکھتے ہیں خالصی تدابیر برابرانے ابھی کیا کیا ہے جہاں کہیں تمہیں کوئی چیز ڈھالی اس لیے ڈھاؤ کے اس سے بہتر تعویل کر کے دو جو کچھ حاصل ہو اسے استعمال اس طرح کے رکھدہ کے قانون کے مطابق یہ نتائج خیر برآمد ہو یہ تو ہوا جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی فراوانی میں کہیں کچھ جا کر افراد کی طرف جا کر ان کی فراوانی تمہیں غرض نہ کر دے جیسا پانی زیادہ پینے میں آدمی مر جاتا ہے دوسری تفریحی تو بچی ہے دوسری طرف کہ ان اشیاء کا نہ ہونا نہیں تو انسان کے لیے دباہی کا مجھے ہوتا ہے جہاں پانی کی پراوانی سے زیادہ پی جانے سے مر جاتا ہے وہاں پانی نہ ہونے کا بھی تو نہیں ہے। من جاتا ہے سے سر رات میں دوسرا پہلو سارتا ہوا جیوا میں دونوں وہاں پیجیے گا کہاں لوگ جاتا ہے سمان ان اشیاء کی پراوانی کی طرف لوگ جاتا ہے تو کہا وہاں بھی لوگ کی پہلے آتا ہے دوسری طرف وہاں پانچوں کے ساتھ دنیا اندور ہو جاتی ہے سب ہو جاتی ہے جن چیزوں پر انسان کی پروروں کو دخو نبھا کر داروں بدار ہے وہ نہ ہوتا اوبر اپرادھ کے ساتھ ہونا تھا ادھر ان کا نادوم ہو جانا ان کا راز ہو جانا ہے کہا دوسری پر یہ بھی کچھ اتنا پیدا ہو جائے کہ تمام و نشر و کے نادوم ہو جانے سے جو اندھیر کہا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے انسان کے وہ سر جو ہے وہ بنا کہیں آنے ہے ہمارے دعوت کی اترات ہو اس میں بدمستی نہ پیدا ہوتا پیدا ہوگا کہ سامان و و نما کو لاگون ہو جانے کو دنیا ہو جائے ہمارے ساتھ آسانی نہ جائے ہمارے پہلے باغ کے اندر تباہی آئی سراواری سے اور اس کے بعد ساری تباہی ہماری آئی ہوئی ہے اس چیز کو تو سامان و و نما کو بھی ہم ہو چکے ہوئے ہیں और करके जाइए या जिन जिन चीजों को उसने कहा था प्रिकॉफी महुद जो बताए थे जो मोहतात रहना है किस तरह रोको करके आ गया उसके बाद हमारे उसको तो पहले से दारू कर दिया वो पास को कर देना आगे नमीन फल में था फिर तो फिर सो याद रखो किस किस्म के गुनाती कहा जाए गुनातों के अंदर کہ جو ہی تم نے کسی محتمل چیز کا ارادہ کیا طے کیا فیصلہ کیا ڈیکرمیشن کیا ریزائن کیا کہ یہ کرنا ہے وہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے ایسی ٹوٹناٹ جو ہے تو تمہارا ارادہ رادا میں تو گرب ہو جائے. اس کو دکھنا یہ باہر والے نہیں ہوتے یہ اندر والے ہوتے تمہارے اداروں کی نوپن گروہ جو ہیں ان کو بھینا کرنے کے لیے آپ کی جماعتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ اس اسٹیپل کی چھوٹ مارے گی آپ دیکھتے ہیں کچھ خاصوں کے لیے کیا چیز وہ کہیں جائیں گی بس وہ پھوٹ آ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ جب اگلے سمین بلکہ اس میں ہی پہ سب سے صبح پیدا ہو جائے اس میں ہیل بوری ہو جائے اس کے بعد تو آپ کبھی بھی آگے نہیں اٹھا سکتے کیا تھا جماعت کے اندر سے ان کو بتا رہا ہے نا جواب کے باہر ایک اور سورتوں کی ہوا کرتی ہے سبھی ان سر ہاتھ ہی بات اصم عجیب یہ حسب ہوتا ہے रक्तों की किसी पहनी को समूह को इस तरह से स्कीम देगा वो खुद का न उसको काम कर रहा न तुम्हारे काम पा जो सिद्ध किसी के पास है वो मुझे मिलेगा न मिले इसके पास मरा रक्त पर यह होता है कि है जो उसके पास है तो मुझे भी और वो हकूब यह होता है तो ملونا میں وہ لوڈ اس کے پاس نرو بند تباہی جو آئی ہے امت کو مسلما کو برابر آگے وہ اس چیز کو آئی ہے تب چین میں جاؤں گا تو مجھے لندی تعریف میں گزرنا پڑ گا وہ قوموں کہدا سب اسلام میں آئی تھی جن کی تعویذوں کو جن کو تبدموں کو جن کی اگنتا کو آپ نے پیدا کیا تھا یعنی بھی کی تھیں وہ ان کی جگہ صحیح مدد لانے کے لیے ان کے دن میں انتظام کا بس تھا خاص کے خلاف اب اس کے بعد مسلم دان تو ہو گئے منتھوں نے سوچا اس کے بعد وہ کہ یہ میدان جو یہ اسلام جو ہے ہم تو اسے نہیں لائیں گے ایسا کچھ کرو جو ان کو پاس نہیں ہے کچھ نہ رہو یہ آپ کا موجودہ اسلام اس طرح سے بنا ہے जो है वो असर का जज्बा है जिसने आपको पदा किया था तो चीन को रखने उनको उन्हें पता था कि जिस चीज ने उनको राजिफ दिया है हमारे ईश्वर ये इनका जो निदान है तो आमी जो चाहते थे ये नहीं उन्होंने रक्त किया कि ज्यादा निदान इनका हम भी उसको अपना लें सुन लो जज्बा उनको मैदानों जंग में जो शिकस्त आई थी उन्होंने आकर दीन के मैदान में वो शिकस्त दी इनको जिस चीज की दिमाग में ये हमको उस तरह के लागू पाए है वो तीन दिन के पास बात रहे अजीब अनुमान कुरान सुना दिया खुद इस कुरान को अपनाना नहीं आपके पास निजलाने के लिए मिसान उपलब्ध असद ने कहा था बात को थोड़ा कर उसके लिए किसी काम का नहीं खुद तो उन्होंने नहीं का, आपको पास न रहे कहा जो भी होगा बहुत मोहसास रहना जब ये चीनों आओ तो उसके लिए चीनों की इलाज है कि कौन भाग पर कानून शाबंदी के चीनों के अंदर एक आगे किया ज्यादा से ज्यादा इस चिंता की आयो टिकाओ किया करे ये तरीका इन प्रदान تفریحی سیمتوں سے بچنے کا نظام تم نے کام کیا معصوم جو اسی سیمت لا سکے گا کہ تم یہ کچھ کرو اور دوسری پرچا تنقید تنویر کو بتاؤ ہوردم ناس مرکمات شراہم ناس تارق قرآن کی قانون کا نکوڑ برادرہ محسوس کیوں جا سکتے ہیں निजाम उसके अंदर पांच से तीन घोषे हैं जहां इंसानियों को अच्छा किया जाता है रोटी का गोसा इकोनॉमिक सिस्टम की जिन्हें जो इंसानों के हाथों में आया दूसरे इंसानों की बसूलिया और दोन गुलाम होता है साल मसला रोटी का मसला दूसरा मसला स्वासी उपचार का मसलासी उपधार हाथ में बोली दिए फिर कानून के मोर को निकला लिए और तीसरी चीज نظبی روحانیت کا ہے. ایک فروغ میں دی دیجیے آرام کو اور اس کے بعد پھر دو جگہ جی کرائیے وہ پہلے ویسے بھی پہلے سب ہوتا ہے کمرہ قیمت کے خداف کو تیز بھی کری کو کرتا ہے یہ سے انسان کے کدوں کے سے پہ مسبت ہوتی غرام بستی پڑھا کر دھالنا ہے ان کے تو کی وہ تقریب ما بھی ہے کہ اگر ہندوستان کی لوگ مدد گیا تو روتا ہے ماں معافی مانتا کہ وہ مجھے روزہ گردار کر دیجئے گا کتنی موسم اور ہر تین گوشتوں برادران تنظیموں کے روٹی کے مسلے میں محتاج کسی کو کر کے رب بن جائے سیاسی اقتدار حاصل کر کے مدد بن جائے روحانی اقتدار حاصل کر کے ادا بن جائے کہاں یہ چینوں کے چینوں ناتوں دنیا میں کنگ یار نہیں ہے ربل نہ مرکن نہ ادا نہ خوش ہونا کیوں آدمی کے آگے سال قانون نہیں یہی کو پتا چلا را تھا نا قرآن انداز سے اس کو وہیں کو کن بنا دیا مورا چورا اس کا اس کا اس کا ان کا اس کا ان کا نہیں پوری انسان لکھ کو ہر قسم سے نئے غلامی کی آزادی بنا دی تین آئتوں نے قرآنوں کو ملک بنا کر آیتوں بھی کیا ہے تین ہر قسم کی گلامی کو انسانیت کو چلا دیا رد دروا گنا ماسپی بھی اس کے ہاتھ پیاسی پدارت بھی اس کے ہاتھ जो हानियत की रूहियों की तीनों को जितनी भी हो, वो भी उसके लिए नाश्ता हुआ तो, तो कोई नाश नहीं क्या ऐसा रहूंगा जिससे काफी आ जाए किसी बातों से तो तुम बने भी नहीं सोचता ये उन कामों से उनसे तुम यार है बस लोग मामला खत्म कर दिया रक्त काम को रखती पुराने के लिए ये काम पैदा की थी ये नुकाम पैदा किया था फिर पीए के शार से जो पहले पीरे से उनसे भी ज्यादा एक टाइप आता है लेकिन सर्वदिन मत भार के संभाव मतमता वत ये होता है जब पाओ इस तरह से किसी का भारणा आहद आहत न होने पाए جیسے شکاری شکار کی تلاش میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آہد نہ ہوتا ہے اس سے اس کے بھی یہ وقت بولا جاتا ہے اس قسم کی قیمتیں آئے گی کہ مدوی نہیں چلے ہوگا آہد تک نہیں ان سے چنتا سکے کرو گی کیا یہی ایک ذرا سی بات کامنے والی ہے پھر کھلنا ہوتا ہے چپوں سے بڑے کاؤں واپس کل کو سیدھا ہو جائے وہ یہ تو آپ کی بخیاتی کنگوں کو ہیں سیاسی ساحلوں کی قیمتیں ہیں پرانی دنیا کی اس قسم کی چیزیں ہیں آئیں تو شکاریوں کی پر آپ دیکھیے ایک لب کے انتخاب میں ہوتے okay, ہیں یہ سب شکاری कहा इस वक्त याद के आते हैं कि कहीं फटका नहीं होता है वरना तो शिकार घुस जाता है नटका होता और करते हुए हैं कि कोई चीज जरा सी काम में फूटी और उसके बाद ही वापस चले जाते वापस जाने के बाद छुट जाना तो पता न चले جن چیزوں کی حقاقت لگائے اللہ بھی رسموں کو کھی اللہ یہ غمت کس کی, کی قابل جو ہے یہ ہے جس کی طرف یہ سی رہے آہت میں ہونے پر سکاری ہوا کلاب کرنا چاہے پتہ چلے نا اور دنوں کے اندر ایک چیزوں کا آتا چلا جائے یہ کسی قوم کا و قانون بدل دیجیے قوم کی قوم بدل جاتی ہے بارے میں یہ وہ اث میں سم کے اندر کس طرح اتارے جاتے ہیں کہ شکار کے پتہ نہیں کرتا کہ مجھے پتل نہیں آپ کسی ہم کو شکایت میں کرتا ہے کر پائے کیسا انتظام کر رکھتا ہے میں نے سمود کے اندر یہ چیزیں جو اتار کے بڑے گا کیا نا کہاں کس کے بعد یہ سارے آپ کے یہاں کی تعلیم کتنی جو مدد مدارک یہ آپ کے یہاں رہی ہے جو ساری کی ساری آپ کو قرآن سے بدانا کرنے کے لیے ہیں جتنی تعلیم مغرب کی طرف سے آپ کو آ رہی ہے جو ساری سر انسانیت کو بدانا کرنے کے لیے ہیں یہ ہے جو سب بات کے اندر بتاؤ جانے جاتے ہیں ان پر حد کے بند پتہ نہ چلے کہ کس وقت کتنا دیا کون کون سے یہ کرتے ہیں You know, you know, اپنے ہوں پر ہو. مجھے اپنے ہوں کہ کریں گے جن کو تم مانوس ہوتے ہو وہ بھی کریں گے کہ جن کو تم مانوس نہیں ہوتے ہو, باہر کے رہنے والے ہوتے ہیں ہو. ہمارے ساتھ تو نہیں اس قسم کی غلط تعلیم کہ جس لوگ جس نے لو ہماری امت ہماری ممت قوم کے نوجوانوں کو چینوں کو،, کو ان مسالوں کو اس طرح سے بھر دیا ہوا ہے ریزان ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کہا لیا پڑے گا لوگوں نے بھی پہنچا اور اپنے پہنچا ساری تعریف ہزار سال کی آپ کی کسی طریقے بھی بات ہے تو یاد رکھو میںب کریں گے اجیوان سولہ انداز پرانے کریڑ کی آخری سیڑ بھی آج دہم دیکھتا ختم ہو گئے وہ پنسرا ابراہ وہ آج سے سات سال پہلے وہ کی روپیہ تھا سات سال کے بعد اللہ کی تافیف سے آپ حضرات کے انتظام سے آج اس کا کام پہ پہنچا میرے بول میں تھا برف کی تکلیم کے بعد اس برف سے نکلنے کچھ باتیں آپ اضرات سے کروکہ آپ حضرات نے کیا ہے کہ اس کاف کی تکلیم तकरीब आइंदा के तहार को मनाई जाए इसलिए मैंने मुनासुब समझा कि जो कुछ मैंने आज इस वर्ष के हाथ आज में आप आजाद की खुदमत में गुजारिश करना था उसे उस तकरीब में अपने किताब की शक्ल में आपके सामने पेश करूँ और मैं आइंदा उतवार को पेश करूँगा आप आइए ہم ہمارے ضرور کی تسمیل پر اپنی بڑی آرمیوں کو پرانے کریم کے الفاظ میں دعا کی شکل میں بحض و رب الفظت یہ کہتے ہوئے پیش کہ کروں کہ ربنا نہ تاخذنا آفز نہ ان نفیل نہ اور افونا رب ونا تخلنتنا وقم نہ لا دعو اذهبتنا وهلما من لذلك رحمة إنك قمت الوحّاب ربنا أترد علينا صدرا لاتوستنا مسلمين ربنا اذكر لنا ولإخواننا الذين تبقين بالإيمان ولا تجعن في قيوبنا ظنّا للذين آمنوا ربنا ثم ذاك وهو ربنا تقبل منا ثم ذاك امتك سميع الامر والصلاه عليكم در درر الحمد لله على ذلك في قرانه الكريم في المسلسل درس ده سپتمبر انیس سو سات میں में بی گلبرگ میں ایک میرے مکان پر شروع ہوا تھا آج دو تحفیق ایک के दिन دسمبر انیس سو سٹھ تک اتوار کے دن خوب کے وقت بہت مخوبی تک میل پکثر تھا یہ سب خدا کی تھا میں اس زبان سے اس کا شکریہ ادا کروں دو آروئے دن میں تھی وہ کی شکل میں اس سے پیس کر سامنے آ گئی